نے فرمایا رب اسمانوہ ہے اور ضمے کا اور جو کچھ ان کے درمان میں ہے اگر تمہیں یقیں ہو